السلام علیکم ہاں یہ دونوں اصل میں جملے جائز ہیں میں مثال جو کہ السلام علیکم وہ بھی کہہ اسلام علیہ حدیث شریف میں کہ السلام علیکم کا جواب سلام علیکم بھی ہو سکتا ہے السلام علیکم یہ ایک اچھا جملہ مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو یوں بیان کیا سلام سلام نوہین فی العالمین تمام عالم بن بن بنو علیہ السلام پر سلام یہ گیاں نہیں سلامن ہے سلامن علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر سلام سلامن علی موسیٰ و حارون حضرت موسیٰ اور حارون پر سلام پر ایک جگہ فرما وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ تمام مرسلین پر سلام ہو تو لفظ سلام جو ہے یہ بھی جائز ہے بہتر یہ ہے کہ حضور فرماتیں جب کوئی تمہیں سلام کرے تم اس سے اچھا جواب دو یہ ہے مثلا ایک کہ آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکات لیکن جب آپ نے مسئلہ پوچھا ہم اس کی ایک یہ بھی بتا دیں آج کل اصل میں ہم لوگ مصروف بہت ہیں وقت کسی کے پاس بھی نہیں اب سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سلام علیکم دوسرا بہت مصروف ہے وہ بھی کہتا ہے وعلیکم سلام اب آئیے کتابی بخاری شریف میں یہ ہے حضور علیہ السلات و سلام نے فرمایا کبھی ہم اس کو انشاءاللہ عنوان بنا کر اس پر گفتگو کریں گے فرما یہ جو کالا دانا ہوتا ہے جو اچار وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے جس کو کلونجی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اچار وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام اسے استعمال بھی فرماتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمام بیماری کا علاج ہے الا سام سوائے سام کے سب بیماریوں کا علاج اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ سام کیا ہوتا ہے فرمایا موت سام کے معنی کیا ہے موت اب ہم کہتے ہیں کسی حدیث سے ہم نے ترجمہ بتا دیا خود حضور نے اس کا ترجمہ بتایا کہ صحابہ کی سمجھ میں ہے کہ سام کیا فرما سام کے معنی موت کیا مطلب کہ کوئی آدمی روزانہ کلونجی کھائے تو موت کے علاوہ جتنے امراض ہیں وہ سب کے لیے اس میں شفا ہے شہد میں شفا ہے بے شمار اور چیزیں حضور علیہ السلام بھی استعمال فرماتے اسی طرح اور اشیاء استعمال فرماتے بطور دوا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوا کرنا مرض میں یہ سنت سے ثابت جیسے بال لوگ کہتے ہیں چھوڑو کیا کرنا دوا وغیرہ کر کے یہ غلط نظریہ بلکہ دوا لینی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے تو اب لفظ سام کا معنی تو غد حدیث شریف میں آ گیا کتاب الدب سے ستہ میں اب ہم سام والے کیا مانا اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے یہ مانا ہے دوسرا والیکم وال جیسے تم نے میرے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ تمہاری بھی چھٹی کرے اب یہ کہ اتنا اچھا پیارا جملہ ہے اس کا موازنہ کریں آپ تمام ادیا آپ دیکھیں سوائے اسلام کے کسی کے پاس اتنا شاندار کلیما نہیں ایک آدمی کہیں آتا ہے کتن نپے تلج یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کہ آپ اسے کہتے ہیں آہلن مسلم جملہ یہ آئیے آئیے تشریف لائیے آئیے آئیے کیسے آئیے یہ سارے جملے بالکل بیکار قسم کے دیکھیں جب آپ یہ گئے کہ اپنی اہل میں آئیں اپنے گھر میں تشریف لائیں اپنے بال بچوں میں آپ تشریف لائیں جب آپ اپنے بال بچوں میں تشریف لائیں تو سہلن کوئی مصیبت ہی نہیں ساری مصیبتیں آپ پر آسان آپ کی رہائش آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ کا رہنا آپ کا سونا جاگرن جیسے اپنے گھر میں سوتے جاگتے دو لفظ ہیں احلن و سالن مگر فصاحت تو بلات کے اعتبار سے کتنے عمدہ اسے تیرے السلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے دوسرا جواب وعلیکم السلام اللہ تبارک و اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے تم پر اللہ کی سلامتی ہو سارے ادیان پڑھ لیں آپ کسی میں آپ کو اتنا شاندار جملہ نہیں ملے گا کہیں کیا ہے گڈ مارننگ گڈ نائٹ گوڈ آفٹر نون کیا ہے بھلا ہوا آپ کا یا نہیں کوئی کسی کا کو کوئی بھلا نہیں تو اس کا پھر یہ نہیں کہ یہ خالی سلامی بلکہ حضرت عمران ردی اللہ عنہ سے روایت ہے اے ترمیزی شریف وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قد میں ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم حضور نے فرمایا وعلیکم السلام بیٹھ جاؤ وہ فرمایا اس شخص کے لیے دس نے کیا دس نے کیا ایک اور شخص آیا اس نے اتنا اضافہ کیا السلام علیکم رحمت اللہ حضور علیہ السلام نے جواب دیا بیٹھنے کو فرمایا ارشاد فرمایا یہ بیس نیکیوں کا مستحق ہو گیا ایک اور صحابہ آئے ان کا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور علیہ السلام نے جواب دیا بیٹھنے کو فرمایا اور فرمایا یہ شستیس نیکیوں کا مستحق ہو گیا اور ایک روایت میں یوں بھی ہے ایک صاحب نے آن کر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مغفرت حضر نے فرمایا چالیس نیکیوں کا مستحق ہو گیا لیکن بعض علماء نے اس پہ کلام کیا اور فرمایا کہ اتنا ہی رکھا جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو تیس نیکیوں کا مستحق ہو گیا اب آپ حساب لگائیے بعض نیکیاں تو ایسی ہیں کہ آدمی کو پیسہ خرچ پڑنا پڑتا بعض نیکیاں ایسی ہیں اس میں جان کھپانی پڑتی بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس میں محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ چلتے پھرتے ایک دوسرے مسلمان السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ دن بھر میں آپ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں؟ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم بلا وجہ کے چھوڑ رہے ہیں اور جس میں نہ کوئی وقت لگتا ہے نہ کوئی محنت لگتی ہے نہ کوئی دقت ہے نہ کوئی مشکلات میں ہر مسلمان کو جب ملے سلام با حدیثوں میں ہم نے پڑھا بعض صحابہ کرام علی مریدوان بازار جاتے کوئی سودا نہیں خریدتے کچھ لیتے نہیں کچھ بیچتے نہیں کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ بازار کا جاتے ہیں کچھ خریدتے نہیں بیچتے نہیں کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ملیں گے تو ان کو سلام کریں گے تو ثواب پائیں گے اس غرض سے صحابہ کرام بازار جاتے کہ لوگ ملیں گے تو ان کو سلام کرے ہمیں چاہیے اس چیز کو اپنائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کریں جس میں بڑی برکتیں ہیں جس میں بڑی نعمتیں بڑی راحتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب عمل کی توفیق اور کچھ پوچھ لیں دو ایک سوالا